السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے ہو ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ طرح طرح کی کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پیاری سی چھوٹی سی کہانی خاص طور پر ہمارے نننے مننے ساتھیوں کے لیے کہانی کو نوان ہے مٹکو راجا اور رانی اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے محمد ندیم اختر نے مٹکو بی مٹک مٹک کر چل رہی تھی مرغیوں کے خاندان میں واحد کٹو بی, بی ہی تھی جس کا غرور اسے ہمیشہ ایک نیا سبق دیتا تھا یہ کوئی پرانی بات نہیں تھی جب اس کے خاندان نے دڑبے میں گھسنے والے ایک سامپ سے مٹکوں کی جان بچائی تھی جان بچنے کے بعد مٹکو اپنے خاندان والوں اور خاندان کے اکٹھ کی اہمیت کو جان کر سارا غرور ختم کر چکی تھی لیکن عادت سے مجبور آج پھر وہ اترا اترا کر چلتی ہوئی پانی کے تالاب کے پاس آئی تھی اس نے دیکھا کہ بطخوں کے خاندان سے بطخو بھی اپنے ننے نننے بچوں کے ساتھ پت پت کرتی سیر کر رہی تھی بالکل دودھ کی طرح سفید بطخو بھی اور اس کے ننے ننے بچوں کو دیکھ کر مٹکو جل ہی ہی گئی مٹکوں نے کہا او بدخوبی تالاب کے ساتھ سیر کرتے ہوئے تالاب میں اتر گئی ایک چھپا کی آواز آئی اور تالاب کا گدلا پانی بھی کے پروں کے نیچے تھا اور وہ کسی کشتی کی طرح تیرتی ہوئی دوسرے کنارے کی جانب بڑھنے لگی مٹکوں نے دیکھا کہ تالاب کے کنارے بیٹھے میںڈک بھیا نے بتخو بھی کی طرف دیکھا اور کی بات سنی تو وہ تو بری طرح حسد کی آگ میں جل اٹھی سوچنے لگی میں بھی تو تالاب کے کنارے مٹک مٹک کر چل رہی ہوں کیا میری خوبصورتی اور اتنے خوبصورت رنگوں والے پر مینڈک کو نظر نہیں آئے پھر بس بدخوبی کی تعریف کیے جا رہے ہیں وہ سوچنے لگی کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بھی بدخوبی کی طرح زمین پر گھومنے کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی اتر سکتی تب مینڈک بھیا اس کی بھی تعریف کرتے اچانک مٹ کو تالاب کے کنارے رک گئی کیونکہ کنارے کے ساتھ ہی اسے پانی میں ایک لمبی سی خوشک جگہ نظر آئی وہ خوش ہو گئی کہ وہ بھی اس خوشک جگہ پر چلتی ہوئی تالاب کے درمیان تک جائے گی تو مینک بھیا کی نظر پڑتے ہی وہ اس کی بھی تعریف کریں گے یہ سوچ کر اس نے اس خوشک جگہ پر قدم رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ جگہ کچھ کھردری اور سخت سی ہے ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے پنجوں تلے خشک زمین کنارے سے سرکنا شروع ہو گئی یہ دیکھ کر وہ ایک دم پریشان ہو گئی اسی وقت اس کے کانوں میں آواز گونجی اٹر بھیا وہ دیکھو چپاکو راجا اس بیچاری مٹکو بی کو, کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا یہ مینڈک بھیا کی آواز تھی لیکن وہ اس کی تعریف میں نہیں بلکہ اسے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے تھی لیکن اب تو مٹ کو کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ تالاب کے راجا مگر جسے چھپاکو راجا کہا تھا کہ پیٹھ پر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی وہ جانتی تھی اب وہ چند منٹوں کی مہمان ہے لیکن پھر اس نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور آخری کوشش کرتے ہوئے کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ کی زور سے آواز نکالتی ہوئی تالاب میں کود گئی چھپاکو راجہ بھلا اپنا شکار اتنی آسانی سے جانے دیتا تھا اور اس نے بہت زور سے اپنی دم پانی میں ماری تو مٹ کو پانی کے لہروں میں غوطے کھانے لگی غوطے کھاتے ہوئے بس اس نے اتنا دیکھا کہ بدخوبی تیزی سے تیرتی ہوئی اس کی جانب آ رہی تھی ہوش میں آنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ تالاب کنارے پر الٹے منہ پڑی ہے میںڈک بھیا اور بطخوبی نے اسے ہوش میں آتے دیکھ کر خوشی سے نعرہ مارا مٹکو <ترح> تمہیں کس نے کہا تھا پانی میں تو ٹر ٹر اگر بتخوبی اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہاری مدد نہ کرتی تو اس وقت تم چھپاکو کے پیٹ میں ہوتی میں ڈھک بھیا اچھلتے ہوئے بولے تم مٹکوں نے خوف سے جھرجھری سلی اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس نے تو بھی سے جل کر ہی حرکت کی تھی اتنی دیر میں بھی مسکرائی اور بولی پت پت کوئی بات نہیں مینڈک بھیا بےچاری مٹکو غلط فہمی میں ماری گئی وہ تو چھپاکو راجہ کی قسمت بری تھی اور مٹکوں کی قسمت اچھی ہے میں نے بر وقت دیکھ لیا اور تیرتی ہوئی اس تک پہنچ گئی اور تالاب سے باہر نکال لائی ایسے تو تیرنا نہیں آتا تھا شکر ہے میں اس معصوم کو بچانے میں کامیاب ہو گئی مٹکو دل ہی دل میں شرمندہ اور خاموش تھی وہ شرمندہ اس لیے تھی کہ جس کی تعریف سے وہ جل رہی تھی اسے نے اس کی جان بچائی اس نے دونوں کا شکریہ ادا کیا اور خاموشی سے اپنے دڑبے کی طرف چلنے لگی ادھر تالاب کے درمیان میں چھپا راجا غصے سے لال انگارہ آنکھیں لیے چکر کاٹ رہا تھا آج اس کے منہ سے بتخو نوالت چھین لے گئی تھی اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعاک نمت بھولا کیجیے اور اگر آپ چھوٹے ہیں ابھی نماز نہیں پڑھتے تو سونے سے پہلے ضرور دعا کیا کیجئے اللہ حافظ